اب جب بادشاہ کے مزید میں داخل ہوئے نا وہ بادشاہ صاحب کیا حال ہے؟ ہیں, ہیں؟ آپ کے گھوڑوں کا کیا حال ہے آپ کے گدوں کا کیا حال ہے انہوں نے گھوڑے گدوں کے حال پوچھنا شروع کر دیے اب ان کی چال تھی کہ وہ جب سارے لوگوں کے سامنے میں گدے گھوڑوں کا حال پوچھوں گا تو ہر کوئی کہے گا تو بہت ہی موہنگا قسم کا آدمی ہے اس کو تو چیف جسٹس نہیں بننا چاہیے چنانچہ بھی عجیب لگا کہ لوگوں کے سامنے وہ تو آرام سے ایک طرف ہو گئے پھر اس کے بعد امام یاد بچے کہا کہ میں آج آپ کو چیف جسٹس کی پوزیشن پہ تعینات کرتا ہوں آپ چیف جسٹس ہوں گے صاحب کھڑے ہوئے اور کہ امیر چونکہ بادشاہ کو امیر المن کہ قابل نہیں ہوں اس نے کہا کہ میں نے آپ کو कहा اپائن کر دی ہے تو بس آپ چیف جسٹس ہیں کہ میں میں کہ میں جب, جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو بنا دیا تو پھر کیا نام صاحب کہنے کو دیکھیں میری بات کے لوگ ہو سکتے ہیں یا تو بات غلط ہو سکتی ہے یا میری بات ٹھیک ہو سکتی ہے اگر تم میری بات غلط ہے کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں ہو تو جو بات جھوٹ بندہ بولے وہ تو چیف جسٹس بننے کے قابل ہی ہوتا تو آپ بتائیں میری بات اگر غلط ہے چیف جس بننے کے قابل نہیں ہوں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں, ٹھیک ہے, تو میں تو کہہ رہا ہوں تو ہے ایسی بات کرتے ہوئے دوسرے کو لاجواب کر دیتے ہو اور سکھ کا اندر آ گیا تو ان کو اللہ نے بڑا ان کو علم دیا تھا اور بڑی ذہانتی تھی بالوں کی ذہانتی ہاں امام صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پوری زندگی میں ایک چھوٹی بچی نے لاجواب کر دیا اللہ کبھی را فرماتے تھے کہ میں ایک موقع بارش کے موسم میں جا رہا تھا ایک جگہ پر کیچڑ تھا فکر بہت تھی تو میں بھی وہاں سے گزر رہا تھا ایک چھوٹی بچی تھی یعنی جیسے سال کی ہوتی ہے وہ بھی سامنے سے آ رہی تھی امام صاحب کہتے ہیں دھیان کرنا نہ جانا. دھیان کرنا نہ جانا. تو کہنے لگے تو, اس میں دیا کہ امام صاحب میں تو صرف نقصان ہوگا آپ پھسل گئے تو کا کیا بنے گا اللہ کہ حدیث کو سمجھے اور مسائل کا حل نکالے اور حدیث کی پرخ کا کہ حدیث کو پرکھ ہو کے یہ ٹھیک ہے سند ٹھیک ہے اس کے متن ٹھیک ہے کہیں کوئی کمی تو نہیں ز تو نہیںواب بنائے اور کسی آدمی کو سقا کب کہا جاتا ہے وہ انہوں نے بتایا حدیث کو پرکھنے کا کام انہوں نے کیا اب یہ حدیث کو پرکھنے کا کام ہے نا یہ ایسے ہیں جیسے کہ فارمیسی بناتا ہے فارمیسی کیا ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے جس نے فارمیسی کا نالج حاصل کیا ہوتا ہے اس کو دوائیوں کا بڑا علم ہوتا ہے اس دوائی کے اندر کیا کیا چیز شامل ہے یہ دوائی ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو دوائیوں کا پورا علم ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر کو دوائیوں کے اثرات کا پتہ ہوتا ہے اور پھر اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کون سی دوائی کس بیماری کے لیے ٹھیک ہے ڈاکٹر دوائیوں کو ریکمینڈ کرتا ہے کہا لو آپ دوائی جائیں گے تو آپ کو فارماسٹ کے پاس جانا پڑے گا اور فارماسٹ دیکھ کے بتائے گا یہ دوائی ایک نمبر ہے یا ایک دو نمبر ہے یہ تو مٹی دوائی ہے جی وہ تو دیکھ کے بتا دے گا کہ دوائی, دوائی کی شناخت کس کو ہے فارماسٹ کو ہے اور دوائی کے اثرات کس مندے پر کیا ہوں گے یہ شناخت ڈاکٹر اب آپ بتائیں کہ ڈاکٹر کا درجہ اونچا ہے یا کا درجہ اونچا کا درجہ تھے حدیث کے ڈاکٹر چڑی جاتی تھی وہ فوراً راضی جو ہے اس کے اوپر بتا دیتے تھے. لیکن اس حدیث سے کون سا معنی نکلتا ہے مطلب نکلتا ہے اس سے آگے تھے کہتے ہیں حدیث کی سمجھ اس کو فک کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں بات کو اور فک کہتے ہیں بات کو سمجھ کو حدیثہ بات کی سمجھ نہیں رکھتے تو حدیث کس کے لیے استعمال ہوا بات کے لیے اور فک کس کے لیے استعمال ہوا تو حدیث جو ہے وہ بات کو کہتے ہیں اور فک اس کی سمجھ یہ جو سمجھ تھی نا بات کی یہ آئمہ کے پاس تھی آئمہ اربا کے پاس تھی اس میں آگے تھے اس لیے بہت سارے محدثین نے فکہ کی پیروی کی بلکہ مشہور واقعہ ایک جگہ چندر سنگھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عورت آئی اور اس نے آ کے کہا کہ یہ میں یہ بتائیں کیا کہ میں کیا کوئی عورت اگر ایام میں ہو مخصوص ایام میں تو وہ ملت کو غسل نہیں سکتی ہے عورت فوتے ہوئی اور دوسری عورت جو قریب موجود ہے وہ ان ایام میں آئے اس نے نماز نہیں پڑھنی تو کیا یہ ہائزہ عورت اس میت عورت کو حسن دے سکتی ہے تو اب مدرسن سوچنے لگ گئے سب نے کہا کہ ہمیں تو اب تک کوئی حدیث ایسی نظر نہیں آئی جس میں کہ ہم یہ بتا سکے کہ حایضہ عورت حسن دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی ہے پھر کیا کہیں اس کا جواب کیا ہے مجھے فکر کہ اس سے پوچھے مسئلے کا جواب دے گا جو شاگرد کو بلایا گیا اس کو, قاضی بتائیں حائدہ عورت کو حسن دے سکتی ہے دلیل کیا ہے اس میں قابل یہ ہے کہ نظر اسلام اعتکاف میں ہوتے تھے اور عمال ممین آج لانا فرماتے ہیں کہ میں ان اعتقاف کے دنوں میں نظیر سے مبارک نکالتے تھے سر مبارک اور میں آپ کے سر مبارک کو دھو دیا کرتی تھی حالانکہ میں ایام میں ہوتی تھی اگر ایک حاضہ عورت نبی الاسلام کے سرمبارک کو دھو سکتی ہے تو بولے کوئی بلکہ نہیں دے سکتی اب حدیز کو سن کے سب نے کہنا شروع کر دیا ہاں یہ تو مجھے ہی آتی ہے ان فلان, ان فلان, ان فلان. یہ تو, فلان. تو حدیث کی پرکھ ہونا یہ محدثین کا کام ہے اور کس حدیث سے کون سا مجموعہ نکلتا ہے کون سا مسئلہ نکلتا ہے یہ کام ہے فوکہ کا تو امام فرحمۃ نے شروع کو سنبھالا حدیث کی سمجھ کو بڑے کام کو سنبھالا چنانچن حدیث کی روایت بہت, بہت کم کی بہت کم कम بڑے بڑے مدسے ان سے حدیثیں گی کیونکہ انہوں نے کام نہیں کیا حکمت میرا واسطہ پڑ گیا ایک بندے سے کئی ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں میں نہ مانوں بس میں نے نہیں ماننا مجھے آ لگا کہ جی میں نے سنا آپ میرے حفیح ہیں میں میں تو اللہ نفی ہوں چپ گیا اعتماد امام الیفا کو تو اچھا پہلے میں ان کا تھوڑا گھر میں متقد ہو گیا کہ جس بندے کا وجہ کیا ہے یہ بات تو حقیقت ہے امام محمد فرماتے ہیں کہ امام عالم اور ضف الحمۃ نے اپنے زندگی میں چھ لاکھ مسائل کا حل بتایا چھ لاکھ مسائل کا میں نے کہا جس بندے نے آج مجھے بتائیں کتنی آدیث روایت کی ہے साथ یا ان کو تھوڑا نہیں سب سے زیادہ دیکھا یار غار وہی کہیں ان کے اندر احتیاط تھی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام کے تھوڑی بہت ساری حدیث کو لکھا ہوا تھا مگر اس کے انہوں نے روایت آگے حدیث نہیں کی کہ اس ذمہ داری کو میرے سر کو ذمہ داری آ جائے گی کہ پوچھا جائے گا. اس لیے میں نے یہ ذمہ داری دیتا تو انہوں نے اس ذمہ داری کی بجائے امام کیا حدیث کی سمجھ والے کو سنبھالا اور واقعی انہوں نے حق ادا کر دیا اس کو سمجھنے کا پھر سمجھ میں بات آئی کہ امام علیف رحمۃ نے حدیث کو سات حدیث تھے؟ بڑے تھے امام اعظم علیف رحمۃ اللہ نے روایت حدیث کی بجائے فقاہت حدیث جو ہے اس شعبے کو سنبھالا اور اس اور واقعی انہوں نے امت کے اوپر احسان کیا تقریر کہتے ہیں انہوں جب مشکات المسا کتاب لکھی تو جو اس کے راغی تھے نا ان کے حالات کے اوپر بھی کتاب لکھی سارے راوی انہوں نے اس کتاب کے اندر ان کا تذکرہ لکھا تاکہ جن سے میں نے حدیث کی روایت کی ہے ان کے حالات سامنے آئے. اب اس کے انہوں نے امام دیا ہے بھائی کوئی حنف عالم ہوتا تو بات کرتے کہ محبت میں تذکرہ کر دیا نہیں شاہی عالم ہے وہ تذکرہ کر رہے ہیں اور اس میں میں امام عالم کا, اپنے میں ان کا کر رہا ہوں. اتنی ان شان تھی کہ اپنی کتاب میں تبدیل کے طور پہ وہ کتنے بزرگ ہوں گے اللہ حدیب کی سمجھا تہ تک پہنچ جاتے تھے ایک کے سنا کے میں بات مکمل کرتا ہوں نوجوان میں یہاں دوری تھے آپس میں بات چیت کر رہے تھے بات پر اپنے خامے سے خفا تھی خامن چاہتا تھا کہ یہ میرے ساتھ بولے بات کرے ہم اچھا وقت گزاریں ایک دوسرے کے ساتھ اور وہ خاموش تھی نے جو کوشش کی وہ بولتی نہیں تھی چپ بیٹھی ہوئی تھی خامے کو جو غصہ آیا اس نے کہا اچھا اللہ کی قسم جب تک تم اس نے بولے گی میں تو اس نے بولوں گا خامین نے قسم اٹھا دی اب بیوی کے پہلے تو نہیں بولے گا میں ٹوٹے میں نہیں بولتا اور بیوی بھی خاموش کہ میری کسم ٹوٹے میں نہیں بولتی گڑ گئی جب سیدھے دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا انہوں نے ذرا ٹھنڈے دلے دماغ سے سوچا کہ ہم نے تو کسم نہیں اٹھانی بات کر کہ تھی تو کوئی بات نہیں میں نے کیوں کسم اٹھائی اب دونوں بات نہیں کرتے خام سے وہ اٹھا اس نے کہا جی کہ مجھے تو جا کے مسئلہ پوچھنا چاہیے کہیں اگر میں بولوں تو میری کسم میں ٹوٹ گیا ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا میں نے کسم اٹھائی جب آپ نے بھی کسم اٹھائی اب آپ بتائیں کہ بولیں گے تو کیا کسم ٹوٹ کی جائے گی تو خامل بھی کسم ٹوٹے گیو بولے گا تو بیوی کی کسم ٹوٹے گی گھر آ گیا اسے اپنا گھر میں بیٹھتا نظر آ رہا تھا کہ بس اب تو ہمیں بات کریں گے تو ہانس بن جائیں گے اور قسم ٹوٹ گئی تو بہت بڑی ذمہ داری آ جائے گی اور اس زمانے میں لوگ قسم نہیں توڑتے تھے پوری کرتے تھے کیوں کہ جو بندہ ہانس بن جائے وہ پھر گواہی دینے کے قابل نہیں رہتا پوری زندگی تو اس کی گواہی لی جاتی تو یہ بڑا بڑا دھبا ہے کسی بندے کے لیے داغ ہے توڑی گواہی کا گولی نہ کی جائے ہر بندہ خیال آیا خامل کو کہ میں جاؤں اور ابو رفا سے بھی پوچھ لوں کیا کہتے ہیں وہ آیا اور حضرت یہ واقعہ پیش ऑफ تھا तो میں اس سے بات کر رہا تھا وہ بولتی نہیں تھی تو میں نے قسم اٹھا دی تم اس سے نہیں بولو گی تو میں تم جاؤ اور جا کے بولو بات کرو اور رہو بڑا خوش ہو گیا اس کو جناب خوشی خوشی گھر آیا بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں ہم جا کے مسئلہ پوچھیں اس زمانے کی عورتیں جو نا وہ علم کا ذوق رکھنے والی تھی تو وہ مسائل میں احتیاط میں رکھتی تھی کہ حکم نہ ٹوٹے کہیں خلاف شریعت کوئی بات نہ ہو جائے تو کیا چلو ہاں کہ میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا تھا تو بتا تو دیا تھا کہ آپ نے پسند اٹھائی اس سے بھی قسم اٹھائی اب جو بھی بولے گا نے کہا جی سے تم کیوں حرام کو میں نے تو حرام کو حلال نہیں بنایا یہ مسئلہ ہے اب اس مسئلے میں حامد بولے گا تو اس کی کسم چوٹے گی بیوی بولے گا تو اس کی کسم چوٹے گی امام علی بھر حضرت ایسے نہیں ہے. ہے, ہے امام صاحب نے کہا کہ حضرت بھی کھائی, ہے, بھی کھائی ہے لیکن جو مسئلہ میں نے بتایا وہ بالکل صحیح بتایا ہے آپ نے مسئلہ کیسے بتایا سلمان صاحب نے کہا کہ ذرا ان کی بات करें غور की سمجھنے کی کوشش बात کیا بات اس نے کہا دیکھیں میں بھی ناراض تھے خامد سے خفا تھی خامد بلانا چاہتا تھا وہ نہیں بولتی تھی تو غصے میں خامد نے کسم اٹھا لی جب تک تم اس سے نہیں بولے گی میں تم نہیں بولوں گا خامد نے کسم اٹھائی جب نے بیوی قسم اٹھا دی لیکن کلام ہے پہنچنا ہے نا یہاں تھا مسلے میں اسی طرح ہوتا تھا اس لیے بڑے بڑے پکار تھے. تھے اور تھے چھت کے نیچے چار پانچ چارت آدمی بیٹھے تھے اور چھت کے اوپر کہیں سانپ تھا وہ جو نیچے گرا کیونکہ ستندر کی چھت ہوتی تھی وہ چھت سے نیچے گیا ایک کے اوپر جس بندے کو گراف ہے تو وہ گرا دوسرے کے اوپر آ کے گرا اور چوتھے کو اس نے دھس لیا تو وہ بندہ مر گیا کھڑا ہو گیا سانپ نے بندے کو دسا ہے تو اس کی بیت کون ادا کرے گا پہلا کرے گا دوسرا کرے گا تیسرا کرے گا یا کوئی بھی کرے گا تینوں کریں گے بلاسر فکا نے فیصلہ کیا کہ اس کا حل امام غنی فی بتا سکتے ان کے پاس آئے حضرت یہ واقعہ پیش آیا اب آپ بتائیں کہ دیت ادا کون کرے گا امام صاحب مسکرائے مسئلہ ہے تو پہلے کلیئر ہو گیا نا پہلے کام اس سے اتنا تھا کہ اس کے حرکت سے سانپ دوسرے پر گرا تھا جب دوسرے کو اس نے نہیں گیا پہلے تو مری ہو گیا نا پھر دوسرے نے تیسرے پہ گرایا جی تیسرے کو نہیں بسا تو دوسرے بھی مری پھر تیسرے کو گرایا جی اب تیسرے کو پڑے گی. اگر گرنے کے کچھ دیر بعد بسا ہے پھر اس کو بھی لینی پڑے گی اس کو پہلے جان بچائی اس کے بھی جان بچانے فرق ہی وہ بھی ہاتھ ہلاتا اور سانپ کو ہاتھ چلانے نہیں تو بھی نہیں دے گا. اور اگر گرتے ہی, اس نے ہی دس نہیں دے تو بھی دینے بھی پہلے دو بری ہے تو فقہ کہنے لگے ہاں واقعی بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پھر تیسرے بندے کو اس کی بدا کرنی پڑی تو یہ جو ہے نا بات سمجھ تک پہ کی سمجھ جانا یہ امام عالم گلتی شانتی ہر معاملے میں نہیں ہے. وہ کہتے میں میں کہاں سے آیا کہ ہے ایک عورت دو مردوں سے شادی کر سکتی ہے کہتے جی وہ میں نے پڑھی اس میں لکھا ہوا ہے امراۃ ایک عورت جس کے دو خامن تھے اب دونوں کے ساتھ سمجھ رہا تھا دو خاوین حالانکہ ایک عورت تھی اس کے دو ایک باندھی تھی ایک غلام تھا اور وہ آپس میں میاں بھی باندھی اور غلام تو ان دونوں کے لیے گوجانے کے لیے استعمال ہوا کہ امراۃ وہ سمجھ رہا تھا کہ ایک عورت جو تلاش کیا اور اس کے और فتوا دیا اس لیے اس کا درجہ दर्जा تمام جو ہے وہ عیمہ سے ان کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے پچھلے گناہوں سے سکھی پکی توبہ کر رہے اور آئندہ کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں الحمد للہ دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑی بسم اللہ, الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد اللہ بشم ہی بن اللہ تعلیٰ و الباسی باد المعود آمن تو بالی کما ہوا بسماحی و صفاتحی و قبل تو جمیہ اشہ و اشد الحمدن ابل و ر رسول اصطف اللہ ربیب رحمتہ یا ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو غائب ہو چکے ہیں چند معاملات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے ان میں پہلا عمل ہے سو مرتبہ صبح و شام استغفار پڑھنا استغفر اللہ ربی من بالکل دوسرا ہے سو مرتبہ دلشی صبح و شام پڑھنا اللہ فی و وبارک وسلم ٹھیک ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا اور پانچواں عمل ہے مراقبہ کرنا دس بیس منٹ کے لیے ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لا لگا کے بیٹھ جانا اور یہ سوچنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے دل کی ضرورت دل دل اور سیاہی بھی ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے کا مراقبہ ہے یہ مندر کے دل کی بیٹری کو چارج کر دیتا ہے کیفیات بہتر ہو جاتی ہیں تو دل کے لیے مراقبہ کر لیجئے لا اله الا الله اللهم صل